بسم اللہ الرحمن محمد محمد آل سب چلے گئے اے میرے بیٹو الحبنا ابی ہم کھیل کے میدان کی طرف یا کھیل کے میدان گئے یا ہم اسٹیڈیم گئے البو باپ اقرت القدمی لائب تم ام قرۃلتی فٹ بال آپ لوگوں نے کھیلا یا باسکٹ بال لائبن الوم قرۃ القدمی آج ہم نے فٹ بال کھیلا لائبن قرۃ الصلت عسبو الماضی باسکٹ بال ہم نے پچھلے ہفتے کھیلا تھا اما رحب تم المکت یوم کیا تم آج لائبریری نہیں گئے بلا کیوں نہیں رہے مارا کر تم ہونا کیا تم لوگوں نے وہاں کیا پڑھا قرآنفا ہم نے اخبارات پڑھے اسم ات الاخبار من الضاعت کیا تم نے خبریں سنی من الضاعتی ریڈیو سے الوما آج کوئی بھی نش جاتی ادارے کو الضاع کہا جاتا ہے کیا تم نے آج ریڈیو یا ٹی وی سے خبریں سنی ظاہر یہاں ریڈیو زیادہ بہتر ہے کیونکہ دیکھی نہیں سنی کا لفظ رہا ہے نعم سمے ہم نے ان خبروں کو سنا یا با محاورہ کر سکتے ہیں جی ہاں ہم نے سنی من مینا ادا سمے کون سی کون سے نشریاتی ادارے سے تم نے خبریں سنی ادا یعنی کچھ سٹیشن وغیرہ جیسے ہم کہتے ہیں مختلف سٹیشن ہوتے ہیں یہ ریڈیو میں مختلف جہاں سے رشرتی خبریں پروگرام شاع ہوتے ہیں سمع من فلاط ادا ہم نے تین اسٹیشن سے خبریں سنی تین اسٹیشن سے من ادا آت الریاض. ریاض ریڈیو اسٹیشن سے و ادا آتی القاہرہ اور قاہرہ کے اسٹیشن سے و اداعت لندن اور لندن کے اسٹیشن سے البوباب سمے تو انا بلالن مریض و انا حف المستفا میں نے سنا ہے کہ بلال بیمار ہے اور یہ کہ وہ ہسپتال میں ہے صحیح ہُن ہاضا کیا یہ صحیح ہے نام جی ہاں ہاضا صحیح یہ صحیح ہے شفا اللہ اللہ اسے شفا عطا فرمائے العبواب آمین متا دخل المستفا وہ ہسپتال کب داخل ہوا دخلا قبل صلاحتی امین وہ تین دن پہلے ہسپتال میں داخل ہوا ایڈمٹ ہوا این الکتاب اللہف الحمد اللہ فی غرفی غلاف سرخ ٹائٹل والی الکتاب و کتاب سرخ ٹائٹل والی غلاف یعنی ٹائٹل پیج ٹائٹل والی کتاب کہاں ہے جو میرے کمرے میں تھی اور کیا تم نے اسے دیکھا ہے انا اخذاخست البارحاطہ وقرا نسف نصفہ یوسف کہتا ہے میں نے اسے البارحاطہ کہتے ہیں گزشتہ رات کو میں نے اسے گزشتہ وہ کتاب لی اور اور وہ رساللہ میگزین کہاں ہے جو اس کتاب کے نیچے تھا کیا یہی ہے وہ کیا وہ رسالہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ یہی ہے لا نہیں المجلت ذات الگلات الاسفری پی زرد ٹائٹل والا میگزین یا رسالہ مروان مروان ہیا اندی وہ میرے پاس ہے اخر سحال میں نے اسے آج لیا ہے وہاں سے پکڑا ہے یرن الجرسو گھنٹی بجتی ہے رنہ یرنو گھنٹی کا بجنا پ یکم مروانوں تو مروان کھڑا ہوتا ہے وہ یفتاخ الباب اور دروازہ کھولتا ہے وہ تدخلو اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے آگے البناتو لڑکیاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الجمی تمام یعنی سب کے سب و علیکم السلام ورحمت اللہ والد اینب تن یا بنا تھی امری بیٹیوں تم کہاں گئی یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تم کہاں گئی تھی زیارت المدیرت المدیرتی معنس مدیر مدیرہ ہم مدیرہ کی پرنسپل کی زیارت کے لیے یعنی ان سے ملاقات کے لیے گئی تھی امشع تن امبتن بس سیارتی مشایلشی, پیدل چلنا کیا تم پیدل گئیں گاڑی کے ذریعہ گئی مشئی قریب من کریبرسینا ہم پیدل گئی لے انا اس لیے کہ اس کا یعنی پرنسپل کا گھر اس لیے کہ ان کا گھر ہمارے سکول کے نزدیک ہے ہمارے سکول سے یا اردو زبان کے اسلوب میں کہیں گے ہمارے سکول کے قریب ہے ہمارے سکول کے نزدیک ہے وہ مسجد اور سکول کے درمیان ہے البو با والد ا وجہ وا جادی دوسرے وجہ تن جما مونس کا سگا ہے اوت کیا تم نے موجود پایا کیا تم نے پا لیا انہیں فل بھائی گھر میں کیا تم نے انہیں گھر میں موجود پایا البناتو بیٹیاں یا لڑکیاں یہاں منع کریں گے ہم بیٹیاں نام جی ہاں وجدنا ہا ہم نے انہیں پا لیا ہم نے انہیں گھر میں موجود پایا جلسنا اندہا ہم ان کے پاس نہ ایک گھنٹے کا تہائی حصہ یعنی بیس منٹ وہ خرج نہ اور ہم ان کے گھر سے نکلی پھر سا آتل خام ستی پانچ بجے الما اراٮٔی ستیہ بنا تو مکنسا کانسا یخنی سو کا مانا ہوتا ہے صفائی کے لیے جھاڑو دینا اور مکنس یہ وزن پہ اس میں آلہ ہے جھاڑو دینے یا کہہ لیجیے صفائی کرنے کا آلہ ارے تن مکنس اٹھا یا بنا تا تم نے جھاڑو دیکھا ہے اے لڑکیوں یا بیٹیوں بحس تو ان ہا کسی رن او ما وجہ کے بعد ان کی پریپوزیشن پرہی ہو تو اس کا مانا ہوتا ہے تلاش کرنا بحس تو انہا मैंने उसे میں نے اسے بہت تلاش کیا ہے मैंने उसे नहीं पाया اور میں نے اسے نہیں پایا یا یوں منع کریں گے اور مجھے وہ جھاڑو نہیں ملا سنا وگا تو میں نے اسے رکھا ہے تہ تسلمی سیری کے نیچے سلم سیری ہاد صبح یعنی آج کی صبح میں نے اسے سیری کے نیچے رکھا ہے مروان کیا فریج میں ٹھنڈا پانی ہے نحنو نو اطشان کی جمع عطاش ہم پیاسے ہیں یا منع کریں گے ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے الم ما ابشر خوش ہو جاؤ فیحا ماں ان اس میں ٹھنڈا پانی ہے وہ اثیر البرت اور مالٹے کا جوس ہے البرتقال کال مالٹا موسمی وغیرہ تماری نمسکے تمرین رقم واحد نبر ایک عجیب آنی آنے والے سوالات کا جواب الدرس لڑکے یا بیٹے یا منع کریں گے ہاں لڑکے نہیں بیٹے اینبل اب نا بعد الدرس بیٹے سبق کے بعد کہاں چلے گئے اس کا جواب ہے وہ سٹیڈیم چلے گئے ابھی ملعب اب لائب الابو سے اس میں ظرف ہے کھیلنے کی جگہ اسٹیڈیم یا کھیل کا میدان اس کا ترجمہ کریں گے راہ اب ال یہ اس کا جواب ہوگا مادہ قورا او فلم تھی انہوں نے لائبریری میں کیا پڑھا قورا فیہ فی حسا فیہ او فی حصحف، حصحف اخبارات من ادا تن سمی الاخبار انہوں نے آ, کون سے نشریاتی ادارے سے خبریں سنی یا کون سے اسٹیشن سے کہہ لیجیے سنی الاخبارہ من ثلاث ادا من ادا آت و ادا آت و ادا آت الم دن مانیا قدل کتاب وہ کون ہے جس نے کتاب لی؟ آ, کہیں گے یوسف ہودی اخدل کتابہ خدل مجلتا وہ کون ہے جس نے رسالہ لیا مروان کہیں گے مرواندی اخدل مجلتا بنا تو بیٹیاں کہاں گئی ذہب نون زبرنا کم جلسنا نہ مدیرتی وہ کتنے منٹ پرنسپل کے پاس بیٹھی المدیرہ معانس ہے لیڈی پرنسپل کہہ لیجیے خاتون پرنسپل اس کا جواب ہوگا جلسنا نون نور زبرنا جلس نہ آئندہ فل اشا سا آتین جلس وہ ان کے پاس ایک تہائی گھنٹہ ایک بٹا تین یعنی بیس منٹ بیٹھی ائین بیمدیر خاتون پرنسپل کا گھر کہاں ہے بیتوہا بین المسدی و یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں قریب من ساتھی ایزاط وضعت سعاد نسا سعاد نے جھاڑو کہاں رکھا وضعت سعاد المک تحت السلمی تحت سیڑی کے نیچے. تمرین رقم اثنان مشکل وا سامنے واد علامات اور یہ والی علامت امام الجمل صحیح حتن ان جملوں کے سامنے جو صحیح نہیں ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس سبق کی روشنی میں سبق میں دی گئی معلومات کی روشنی میں پیچھے آنے والوں کے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ وہ صحیح ہے یا غیر صحیح لائبل اب نہ بیٹوں نے پچھلے ہفتے فٹ بال کھیلا بلکہ سبق کی روشنی ایسا نہیں ہے بلکہ سبق کی روشنی میں قرا تسل تھی انہوں نے باسکٹ بال کھیلا تھا اس لیے یہ جملہ غیر صحیح ہوگا دخل المدیر المستفی قبل خلاحتی ایامین پرنسپل یہاں پرنسپل نہیں یہاں چونکہ جس طرح ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مدیر اصل میں کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کہتے ہیں تو ہاسپٹل کے سربراہ کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کسی ہاسپٹل کے سربراہ کو کہا جاتا ہے ایم ایس میڈیکل یہاں ہم ایم ایس مانا کر سکتے ہیں مدیر یعنی ڈائریکٹر سربراہ ایم ایس داخل ہوا ہاسپیٹل میں قبل صلاحت ایام تین دن پہلے دخل المدیر المستشفى قبل سلاثت ایامین ہاں یہ صحیح نہیں ہے دخل المدیر المستشفى قبل سلاثت ایامین تین دن پہلے مدیر اسپتال میں داخل ہوا اسپتال کی تو یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے اکدرساب یعنی سات سبق میں یہ صحیح نہیں سمعل اب من اخبار قاہراتی و اداعت الریادی و اداعت لندن بیٹوں نے خبریں سنی قاہرہ ریاض اور لندن کے سٹیشن سے یہاں جی سے ہی ہے الکتاب و خلاف اسفرو کتاب اس کا ٹائٹل زرد رنگ کا ہے نہیں احمر سرخ رنگ کا ہے اس لیے یہ جملہ بھی غیر صحیح ہے بیت المدیرت بین المسدی المدورہ سہتی خاتون پرنسپل کا گھر مسجد اور مدرسہ کے اسکول کے درمیان ہے جی ہاں ایسے ہی ہے العم واجہ تل نکنا ماں نے جھاڑو پا لیا یہ منع کریں کہ ماں کو جھاڑو مل گیا اسے پہلی دفعہ تو نہیں ملا تھا لیکن جب بتا دیا اس کی بیٹی نے تو ظاہر مل ہی گیا ہوگا پہلی دفعہ بہرحال نہیں ملا تھا تو اس لحاظ سے یہ جملہ غلط ہوگا نمبر تین عنی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے سے یہ سوالات سبق, نمبر سات یا سبق پر مشتمل نہیں ہیں یہ ویسے ہی عام سوالات ہیں کب نکلے جی ہاں یہ پچھلے سبق میں یہ غلطی رہ گئی پچھلی مشق میں نمبر دو تھا سواد داخل المدیر المستفیٰ قبل صلاحت ایامن یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہاں اس کا جواب موجود ہے متح دخت داخل المستفا داخلہ قبل صلاحت ایامن جی ہاں وہ تین دن پہلے داخل ہوئے تھے ہاسپٹل میں اس لیے یہ جملہ صحیح ہی ہے جی ہاں نمبر تین میں متا خرجت من نل تم کلاس سے کب نکلے کسی بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ سبق کی روشنی میں جواب دینا تو ضروری نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں خرجنا من الفصل، بعد الہری قبل ظہری بعد السری وغیرہ فساط, ال، فساط رابطاتی وغیرہ اینا وغیرہ تم باد بعد سے تم سکول کے بعد کہاں گے کیوں بھی کہہ سکتے ہیں دہبنا بعد یوں بھی الى المسجد یوں بھی سکتے ہیں بعد گھروں کی من کون سے, سٹیشن سے خبریں سنی یو کہہ سکتے ہیں من انخبارتی پاکستان اقرات القدم لعبتم تم امکر تسلتی کیا تم نے فٹ بال کھیلا یا باسکٹ بال کوئی بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لعبنا قرۃ القدمی یو بھی کہہ سکتے ہیں نمبر چار ان فل فائل اکلی میں آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں فائل کو معنس بنائیے اشریب تم الکا اخوان اشریب تم نل کا یہ ایک مثال ہے آگے اس کی روشنی میں بناتے جائیے معنس میں تبدیل کرتے جائیے جملوں کو اکرا تم ہاد ہل مجل تاری ج کیا تم نے یہ رسالہ پڑھا کہیں گے الدرس اے میرے بیٹو کیا تم نے نیا سبق سمجھ لیا ہے من مدرس یا اولادو تم سکول سے کب نکلے لڑکو متا خرج تن ری یا بنا اسم اتم ال اخوان اے بھائی تم نے اذان سنی تم نے ادان سنی ہے یا یا کیا تم نے نیا استاد دیکھا ہے اے المدرس یا کہہ سکتے ہیں المدرس یا تمرین رقم خمسہ مشکل نمبر پانچ امام کل جمل فیما یلی سیخ اور تعین نیچے آنے والے ہر جملے میں ہر جملے کے سامنے فیل کے دو سیگے ہیں اختار السیگا تصحیحہ صحیح سیگے کو چوز کیجیے وا حکمل بہل جملہ اور اس کے ساتھ جملے کو مکمل کیجیے ا چونکہ اگے یا ابنای آ رہا ہے اس لیے کہیں گے اقراؤتم القرآن اليوم یا ابنای نمبر دو میں چونکہ یا اخوانی آ رہا ہے یہاں بھی رجعتم آئے گا مزکر متا تا یا اخوانی نمبر تین میں چونکہ وجوہ کنہ آ رہا ہے وجوہ کم نہیں اس لیے غسل تنہ کہ وجوہ کن نہ بے صابنی کیا تم نے صابن سے اپنا چہرہ دھویا ہے یہ کہا جائے گا لڑکیوں کو خواتین کو معنس من ای ای آگے چوکے یا بناتی آ رہا ہے میری بیٹیوں چنانچے کہیں گے مین ائین سمے تن اخبار آگے چوکے خوانی ہے میرے بھائیوں اس لیے دخل تنہا نہیں بلکہ کیا آئے گا دخل من مین اابن دخل تم المسد یا خوانی دخل تم المسجدہ ملا پڑیں گے دخل تم المسدا کیوں کس لیے آگے یا بناتی آ رہا ہے میری بیٹیوں اس لیے یہاں فتح کی بجائے آئے گا فتح تنہنا لما فتح تنوا مشق مثالوں پہ غور کیجئے ثم ادخل کانا پھر کانا کو داخل کیجیے آنے والے جملوں پر نمبر ایک المدرس المدرس قبل استاد کلاس میں 5 منٹ پہلے تھے پانچ منٹ پہلے استاد کلاس میں تھے ابت اللہ فلم کانت اللہ فلم قبل نصف طلبا گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں میدان میں آدھ گھنٹہ پہلے تھے امیبخی کانت امی فلم قبل قریلن میری والدہ میری امی کچن میں تھی کچھ دیر پہلے المدیر غرفتی ہی. کہیں گے کان المدیر ہی قبل ساطن پرنسپل ایک گھنٹہ پہلے اپنے کمرے میں تھا فی الزیرا وزیر لندن میں ہے کان فی اسبوع ان ایک ہفتہ پہلے اخی فی مکہ تھا. میرا بھائی مکہ میں ہے کان اخی فی مکہ تھا قبل اربا مین چار دن پہلے میرا بھائی مکہ میں تھا الطبا فی مستشفی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہے کان ال اطبا فلم قبل قبل فلطن بیس منٹ پہلے اب پالبات المکتب اکتباط طالبات لائبریری میں ہیں کہنت اب طالبات ملا کے پڑھیں گے کانت طالبات فلم قبل اکلی دن کچھ دیر پہلے رقم سب آمش نمبر سات تعمل مثالوں پہ غور کیجیے جتیا تھا پھر آنے والے جملوں کو پڑھیے ما وقت حرکت یعنی زبر زیر پیش لگانے کے ساتھ یعنی لگا کر کہہ میم پر حرکت لگا کر و الحروف ساکنت اور دیگر جو ساکن حروف ہیں ان پر حرکت لگا کر جملوں کو پڑھیے پہلے مثالوں پہ غور کیجیے اکوڑا ملا کے پڑھیں گے کیا تم نے قرآن پڑھا ہے ار تم حامدن کیا تم نے حامد کو دیکھا ہے تو کیا کہ دیکھا ہے اللہ کم ہادل کیا یہ گھر تمہارا ہے تمہارے لیے یا تمہارا الکم ملا کے پڑھیں گے خراجت عمینہ تو آمینا نکلی خاراجت البن ملا کے پڑھیں گے خراج البن لڑکی نکلی من ہاد الولا یہ لڑکا کون ہے من الولادو ملا کے پڑھیں گے من الولادو لڑکا کون ہے جسرا لکھا ہوا جزم کے بعد اگر علی فلام آ رہا ہو تو وہ جزم وہ سکون جو ہے وہ بدل جاتی ہے زیر میں اسی طرح مثال کے طور پہ یہ میم کے اوپر سکون ہے جزم ہے اس کے بعد علی لام آ رہا ہے تو جب میم کو علی لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر پیش آ جائے گی اس کی مثالیں گزر چکی اور مدرسا اب نیچے مثالیں دیکھیے اکل تم ملا کے پڑھیں گے اکل تم تم نے کیلے کھائے جلس تم فلفس لی ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے علی فلام نہیں آ رہا الفصل تم کلاس میں بیٹھے دخل تم مسجد ملا کے پڑھیں گے فہم تم درسا فہم تم درسل یہاں فہم تم درسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد علی فلام نہیں آ رہا تم تم نے فقہ کا سبق سمجھا سمے ملا کے پڑھیں گے مادا تم, تم نے کیا کھایا ظاہر ہے یہ اکل تم ہی رہے گا آگے کوئی لفظ نہیں جس کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنے کی ضرورت ہو علکم ہار ہی کیا یہ گاڑی تمہاری ہے علکم ہار ہی یہ اسی طرح رہے گا علکم کے بعد الف لام ہو تو پھر پڑھیں گے علکم کم ال جس طرح آگے آ رہا ہے نو نمبر میں اللہ کم ملا کے پڑھیں گے الکم الکتبو کیا تمہاری کتابیں ہیں کیا تمہارے پاس کتابیں ہیں؟ من یہ آدمی کون ہے من الفتاح ملا کے پڑھیں گے من الفتا نوجوان لڑکا کون ہے کاتابت ملا کے پڑھیں گے کاتاب طالبۃ سبق لکھا غور کیجیے وارا باہ ملا کے لکھیں گے <الْآنَة> آ با ہو اس طرح سے ایک آنکھ والی ہا کے ساتھ وار بت ہو غارا وغیرہ سب سے آخری سطر میں ہے ذرب اس کا ردم خوبصورت بنانے کے لیے اس کی ادائیگی خوبصورت بنانے کے لیے غرب کی بجائے پڑھیں گے وَرَبْتُمُوهُ وَرَبْتُمُوهُ اسے مارا. طالب, الجدیدُ نیا طالب علم ہے؟ اسے ہے؟ سامب کہا؟, سامب کہا ہے کیا تم نے اسے دیکھا ہے سام کہاں ہے کیا تم نے اسے مار دیا ہے ہر درس سہ یہ آسان سبق ہے آنے والے جملوں کو پڑھیے ان زمیروں کے ساتھ جو ان جملوں کے آگے مذکور ہے ری تم ہم اس کو پڑھیں گے رئی تم فہم تم ہا فہم تم ہ غسلتی ہو کی بجائے پڑھیں گے غسلتی ہی زیر کے بعد پیش آ رہی ہو تو کہا جاتا ہے وہاں ٹکل پیدا ہو جاتا ہے اس کو ادا کرنا زبان پہ گنا محسوس ہوتا ہے پھرچے غسلتی ہو کی بجائے کیا غسل تی ہو کی بجائے کیا پڑھیں گے غسل تی وجت ہاں یہ ٹھیک ہے اسی طرح پڑھیں گے وجہ تو ہُو ہا اس کو پڑھیں گے قتل ہا سمے تم ہو سمے تم کے بعد اگر کوئی بھی آ رہی ہو تو پھر اس مین کے بعد واو کا اضافہ کر دیتے ہیں جس طرح سمعتم ہو کی بجائے پڑھیں گے ہو نمبر نو مثالوں کو پڑھیے من الجمل تھی پھر مکمل کیجیے آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے کو مستعملا زو استعمال کرتے ہوئے زو کو سرخ ٹائٹل والی کتاب کہاں ہے لمن راکل بہت ضلع اخباری وہ گھر سبز دروازے والا ترجمہ کریں چشمہ کرے محاورہ وہ سبز دروازے والا گھر کس کا ہے من رالی کل فتح نزارا کہتے ہیں چشمہ من رالی کل فتح زارتی وہ چشمے والا اینک والا لڑکا کون ہے رجول طویلتی مشہور ڈاکٹر ہے پاکستان کا من الولد اب ذو لگائیے من رالکل کمی الاحمر ذو کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمیشہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے یعنی اس کے بعد آنے والا اس مضافل ہوگا اور مداخل حالت جر میں ہوتا ہے اس لئے اس کے آخر میں زیر آئے گی اگر اس کا تعلق ظاہر ہے نون گروپ سے نہ ہو من ذالک ذو وہ رنگ کی کمیز والا وہ سرخ قمیض والا لڑکا کون ہے ذالک الفتح ذو الشعر فتح طالب من ایران وہ لمبے بالوں والا لڑکا نوجوان لڑکا ایران کا طالب علم ہے یعنی ایران سے آیا ہوا طالب علم ہے جیلی یہ خوبصورت تاجل والی کس کی ہے ذالک الرجل رات نزارتی, نزارتی وہ اینک والا آدمی مدیرنا ہمارا پرنسپل ہے من را لکھ رجول وہ چھوٹی داڑی والا آدمی کون ہے وہ مؤذن مسجدنا وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے نمبر دس ایکتو ال آنے والی مثالوں کو پڑھیے جو کہ راتو کی ہیں ذات ہے راتو سوار مانس ہے والی المجلات رسالہ چونکہ اردو زبان میں تو ظاہر ہے رسالہ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ الملوا نا رنگین لانا لون سے لوانا کسی کو رنگین کرنا ملو رنگین کرنے والا ملوا نہ جس کو رنگین کیا گیا ہو عید المجلتھی رنگین تصویروں والا رسال کہاں ہے عجل، یہ عجلت کی جمع ہے اجلن یہ جمع مقصد اجلۃ کی اجل اجلاد بھی آ سکتی ہے اور اجل بھی اجلاۃ ہوگا تو جمع صالمس اور اجل الجمت الجلحتی یہ تین پہیزوں والی سائیکل لبن سگیری میرے چھوٹے بیٹے کی ہے تلکر عمارت الراحت النواف القبیرتی مصرف بڑی بڑے روشن دانوں والی بلڈنگ مصرف بینک ہے تلقل مساجد الراحت المناۃ جمیرۃ الجدن وہ مسجدیں جما کی العالیہ بلند وہ بلند میناروں والی مسجدیں بہت خوبصورت ہیں پڑھیے مصلاح بنائیے اس طرح کے جملے مسامل الکلم بین کو استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کو جو دو بریکٹوں کے درمیان ہیں اقرت القدم قرتم قرتبال کھیلا ہے باس کیا آپ نے محمد کو دیکھا ہے یا حامد کو دیکھا ہے کتاب الفک ہی اخستی ام کتاب سیرتی اخستی مس کے لیے کیا تون فکا کی کتاب لی ہے یا سیرت کی کتاب وربتا اباسن اور محمود سے جملہ بنانا ہے ا ذربتا عباسن ذربتا محمود اباسن وربتا امودن شربت اصیر البرتقال اصیر النبی اصیر البرتقال مالٹے کا جوس اور اصیر الانبی انگور کا جوس اب یہاں کہیں گے اصیر البر تو شریف تھا اصیر ام تم تم نے دیکھی مدیر کی گاڑی استاد کی گاڑی یہاں جملہ بنائیں گے ارارت المدیری رع ام سیارت المدرس سیارت المدیری رع بھی کہہ سکتے ہیں ا سیارت المدیر رہی سوری ہا سوری ام سیارت المدیرترا چن ام کا کیا تم نے یہ رسالہ پڑھا ہے یہ مفتاح سیارتی اخذہ کہہ لیجئے اخذہ مفتاح البتی مفتاح کہیں گے امفتاحل ام تعلم مل کے آنے والے الفاظ کو سیکھیے بٹا یعنی پانچ جی کافی ہے تو سن اور یعنی نواں دسواں حصہ وغیرہ مشن نمبر بارہ ہے تعلم الکلیمات العطیتا آنے والے الفاظ کو سیکھیے نسفن فلوفن رب ان وغیرہ آگے ہے مشکل نمبر تیرہ کوم الستا ملن الکلیمات العطیتا جملے بنائیے مستعملن مستعملن مستعمل استعمال کرتے ہوئے الکلمات آنے والے الفاظ کو داخل داخل بحث عن بحثا سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے بنانے والے کسی بھی لفظ سے مثال کے طور پر کتاب کو بہت تلاش کیا السبوین پچھلا ہفتہ ذہبت الا اسلام آباد فی السب الماوی الباری اقل في جمی ان یا فلن فل مت عام الباری ہم نے کل یعنی گزشتہ رات کھانا ہوٹل میں کھایا زیارتن زیارت کرنا وزٹ کرنا اناحب و زیارت والدی و والدی بدک العبوعین زو حاضل کتاب و ذوالغلاف الحمری نصفن اندی فمانہ و نصف عالن میرے پاس ساڑھے اسی ریال ہیں کیا یوں کہہ لیجئے ان تضر تو کا نصف ساتن میں نے تمہارا آدھ گھنٹہ انتظار کیا الکلمات الجدیرتن الفاظ مکنسۃن جھاڑو جمع اس کی مکانس سلم سیری جمع اس کی سلالم و منارت الن مینار جمع اس کی منار نزارتن اینک جمع اس کی نظارات عجا یا جمع اس کی عجا لاری جمع اس کی لوحیون سورت کی جمع سور ادا سٹیشن جمع اس کی ادا آتن کو نشریاتی اسٹیشن عالن اس کی معانت ہے علی کیونکہ عالن اصل میں تھا علی بلکہ عل اس سے عال ہوا پھر عالن اس کا مادہ ہے این لام واؤ صابن البارحطا گزشتہ رات مل رنگین مالٹا صبا صبح قرۃ القدمی فٹ بال قرۃ الصلتی باسکٹ بال نصف مشا و چلا اقدا اس نے پکڑا وضاح اس نے رکھا